اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا ان اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم فسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ کہ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی اور جو کوئی اللہ کی نعمت پال لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے زیین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجادی گئی ہے اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے فبعث وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه مِن بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آگئی تھیں پھر جو ایمان لے آئے اللہ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں ہے جیسے کہ ابنی کثیر نے کہا یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے جلوں میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے تب وہ ایمان لائیں گے لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سوار لو پھر مثلاً اسائے موسا جس کے ذریعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا سمندر سے رستہ بنایا پتھر سے بارہ چشمے جاری کیے بادلوں کا سایہ من و سلوہ کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی کی صداقت کی دلیل تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے اعراض کیا پھر نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا پھر چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غرباء پر مشتمل تھی جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے اس لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے جیسا کہ اہل سروت کا ہر دور میں شیوا رہا ہے پھر اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار کو جو استہزاء و تمسخر اڑاتے اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقرا اپنے تقوی کی بدولت بلند و بالا ہوں گے بغیر حساب کے رزق کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقرہ پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی پھر یعنی توحید پر یہ حضرت آدم سے حضرت نو علیہ السلام یعنی دس کرون تک لوگ توحید پر جس کی تعلیم انبیاء علم السلام دیتے رہے قائم رہے آیت میں مفسرین صحابہ نے فخ تلف مانا ہے یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک و مظاہر پرستی عام ہو گئے فیبا اس کا عطف فختلف جو محظوف ہے پر ہے پس اللہ تعالی نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم و واضح کریں بحوالِ ابن کثیر پھر اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض و انعد بنتا ہے امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی لیکن تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا تاکہ تعان تا کے اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے فہد اللہ المسلمین پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ام الجنہ لیکن ام الجنہ کے آیت سے پہلے ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے چنانچہ اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا یہود نے ان کی تکزیب کی اور ان کے والدہ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کی فرما بردار اور اس کے فرما بردار بندے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ حنیفاً مسلمن تھے اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل ہیں اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالی نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ام حاسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباء والضراء پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند ان لوگوں کے مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی آ گاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہہ دیجیے تم اپنے مال سے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین رشتے داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے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 تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوارہ ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں منافقوں اور مشرقین عرب سے مختلف قسم کی ایزائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آری سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوسٹ کو نوچا گیا لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل مطلب اسلام کو غالب فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضرہ موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا بہوال صحیح بخاری حدیث نمبر 6943 مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا پھر اس لیے کہ کل میں ہوا قریب ہر آنے والی چیز قریب ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے اس لیے وہ قریب ہی ہے پھر بعض صحابہ رضی العنو کے استفسار پر مال خرچ کرنے کی مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے زکوٰۃ سے متعلق نہیں کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے حضرت میمون بن مہران رضی لہنوں نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا مال خر... مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ تبلا سا رنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویریں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے افسوس ہے کہ آج یہ مصرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا ایک طرح ایک اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن, عن الشہر الحرام قتال فیه یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به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 أصحاب النَّارِ هم فیها خالدون اے نبی لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے کہہ دیجیے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنے انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر ہی پر مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے اور وہ لوگ دوزخ اور وہ لوگ دو ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رحمت اللّہ الرحیم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بوهت رحم کرنے والا ہے يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تفكرون اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اب چلتے ہیں ان آیات کی کی کے کے طرف جہاد کے حکم کی ایک مثال, دی جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے تمہیں وہ گران اور ناگوار ہی لگے اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے اسی طرح تم جس کو پسند کرو جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے پھر رجب ذوالقدہ ذوالحجہ اور محرم یہ چار مہینے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے جن میں قتال و جدال ناپسندیدہ تھا اور اللہ نے اور اللہ نے تو روز آفرینش ہی سے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے اس لیے اسلام میں بھی ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنے کی تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے کفار نے مسلمانوں کو تانہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا یہ خود اس سے بھی بڑا یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا علاوہ ازیں کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا اس پر کرنے کے بجائے ان کو اپنا نام بھی تو دیکھ لینا چاہیے. پھر جب یہ اپنی شرارتوں سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھر تم ان سے مقابلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو پھر جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے حدیث میں ہے من بدل فق و تلوح صحیح بخاری حدیث نمبر 3017 آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر و ارتداد کی وجہ سے کل عدم ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح کفر و ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال امل عملوں کا ضائع ہونا اسی وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا یعنی مرتد کی توبہ مقبول ہے اور پھر بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے پھر فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ ہی آ جاتی ہے جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے اسی طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے جوا میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے لیکن یہ فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتی ہیں اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے اس طرح اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا تاہم اس کے لیے تمہید باندھی دی گئی ہے اس آیت میں ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں مثلا ریڈیو ٹی وی اور دیگر اس قسم کی ایجادات ہیں اور ان کے بعض فوائد بیان کر کے اپنی نفس کو دھوکے دے لیتے ہیں اور لوگ ان کے بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے خاص طور پر دین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے اگر دین اگر دینی نقطۂ نظر سے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑی تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا پھر اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے یا پھر یہ حکم ابتدائے اسلام میں دیا گیا جس پر فرضیت زکوٰۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا تاہم افضل ضرور ہے یا اس کے معنی ہیں میں سہولہ و تیسرہ علم یا شکا عالقلبی بہوالِ فتھل مطلب جو آسان اور سہولت سے ہوا اور دل پر شاخ مطلب گرا نہ گزرے اسلام نے یقینا انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرنا پڑ جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں فی وس اللنا ک عن ال يتم ق صلاح اللهم خائیر و تخالط همم فائخوانکم والله يعلم المفسہ من المسلح ولو ش الله لا ان الله عزيز حکیم دنیا اور آخرت دونوں کی بابت اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دیجے۔ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وہ تمہارے بھائی ہی ہیں اور اللہ اصلاح کرنے والے سے فسادی کو جانتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرق عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے اور تم مسلمان عورتوں اور تم مسلمان عورتیں مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں البتہ مومن غلام مشرق سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے یہ مشرق لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو جب یتیموں کا مال ظلمن کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوال ابن کثیر پھر یعنی تمہیں بغرض اصلاح و بہتری بھی ان کا مال اپنے مال اپنے میں ملانے کی اجازت نہ دیتا پھر مشرقہ عورتوں سے مراد بتوں کے پجاری،, بتوں کی پجاری عورتیں ہیں کیونکہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلاحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا ہے بحوال ابنی کثیر مزید دیکھیے صورت المائدہ آت نمبر آیت نمبر پانچ کا حاشیہ آیت میں اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تائید کی گئی ہے اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جوان حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے جس طرح حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے مال حسب و نصب حسن و جمال یا دین کی وجہ سے تم دیندار عورت کا انتخاب کرو بحوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نوے و صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر مطاح قرار دیا ہے فرمایا خیر امت دنیا الماعۃ بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو انتر دنیا کا بہترین متع نیک عورت بیوی ہے مطلب پھر یہ عورت کے اولیاء ولیوں سے خطاب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا نکاح ولی ہی کرے گا اور اگر عورت اپنا نکاح خود کرے گی تو نکاح باطل ہوگا اس مسئلے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں یہ کتاب چھاپی گئی ہے مطبوع دار دارالسلام